بسمن ویتم میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت میں حربان حد رحم کرنے والا ہے ان ہواؤں کی قسم جو گرد اوڑتی ہیں ابن جریر ابن ابی حاتم حاکم اور بحقی وغیرہ ہم نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ وہ کوفہ کی مسجد میں خطبہ دے رہے تھے تو ابن القوا نامی شخص نے ان سے اس سورت کی چار ابتدائی آیتوں کا معنی دریافت کیا انہوں نے کہا کہ وہ داریات سے مراد تیز ہوا ہے جو مٹی اڑاتی ہے اور فل حاملات وقرا سے مراد بادل ہے جو بارش کا پانی اٹھائے پھرتا ہے اور فل جاریات يسرا سے مراد کشتیاں ہیں جو سمندر میں ہوا کے سہارے سبک روی کے ساتھ چلتی رہتی ہیں اور فل مقصمات امرا سے مراد فرشتے ہیں جو اللہ کے حکم کے مطابق اس کی مخلوقات کے درمیان بارش روزی اور دیگر اسباب زندگی تقسیم کرتے ہیں بعض مفسرین نے ازاریات الحاملات الجاریات المقسمات چاروں سے ہوائیں مراد لی ہیں یعنی بعض ہوا غبار اڑاتی ہے بعض بادلوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ اٹھائے پھرتی ہے اور بعض بارش کو تقسیم کرتی ہے امام شوکانی لکھتے ہیں کہ یہ رائے بہت ہی کمزور ہے